مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدان مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم جب افسردہ افسردہ قدم لگ زی لگ زی جب ہی افسردہ افسردہ قدم لگ زی لگ زی چلا ہو چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان بے تباہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں اس راز اقدس کا کہاں میں اور کہاں اس راز اقدس کا نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دز دیدار دز نظر اس سم اٹھتی ہے مگر دز دید دیدا مان محمد دور سے بہجانے جاتے ہیں غلامان پہچان جاتے ہیں دل گروہ گروہ سر شوری دور دل گروہ گروہ سر شوری دور مدینے جا کے ہم سمجھے تک دس کس کو کہتے ہیں مدی نے جات کے ہم سمجھے تک دس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکی ذات کی زا فضا, فضا سن جی دا سن جیدہ ہوا پاکیزا پاکیزا فضا, فضا سن جی دا سن جی دسارت خو بصیرت تو سلامت ہے بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دید وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فر آق تیبا میں رہتا ہے اب رن جی دار رنجی دہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رن مدین کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدہ افسردہ افسردہ قدم لگ زیدہ زی قدم لگ زیتا لگ زیدہ